بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب عادث نے موجود تمام قبران اور باقی سمین کو شموسن اقبال سے سلامت کرتے ہیں شکر الحاظ سلسلہ درج باب الحج درج نمبر چھ اور پیج نمبر ایک سو تینتیس پہ سے شروع ہو جاتا ہے اس میں عالم کو حج کے جو ہے جو شادی نے احرام پہنا تھا اس پر چودہ چیزیں حرام تھا ہاں جی چودہ چیزیں ہرام تھا ان میں سے ابھی نواں چیز شروع ہو رہا ہے نواں چیز جو کہ حاجی پر احرام کہ حالت میں حرام تھا ان میں جو ہے ہاں جی? چیز میں یہ بیان ہوا تھا کہ جو ہے اے سی تیل استعمال ودھونی یہ آٹھواں چیز ہے کہ جس میں فیتی ونجس میں خوشبو ہو اس کے استعمال احرام کی حالت میں حرام میں جائز ہیں ولابا سے بغیر تیب البتہ وہ اس تیل کے استعمال کرنا جس میں خوشبو نہ ہو ضرورت کسی مجبور کی وجہ سے جیسے کہیں تکلیف ہو گیا اس کو مالش کرنا پڑا تو جائز ہے امن نوا جو ہے مزالت الشاعری سر کے کوئی بھی بال جس کوئی بھی بال کا جو ہے ہٹانا یعنی گیر آلتی کنگھی کے ذریعے سے اس کو گرا دینا یا ہاتھ سے اکھاڑ پھیننا یہ سب جو ہے ازالت و جسم پر موجود کسی بھی بال کا زائل کرنا قلی لتا ہو و وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو جی بال کو اس لیے جو ہے احرام کی حالت میں کنگھی کرنا داڑھی پہ بالوں پہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے بال ہر صورت میں گرے گا اور یہ جائش نہیں بال گرانے والا ان کاموں سے بھی کرنا ہے تو ان نوان شیش ازالت و شعر بال کا گرانا کالی لتاً کا اور کسی بال کا ذائل کرنا اب منڈا کے ہاں کے کسی بھی طریقے سے تو یہ جائش نہیں ہے ہاں جی ان کم مقدار میں زیادہ میدان میں البتہ والا باساں کوئی ہرش نہیں ہے بال کا وہاں سے ہٹانا یہ جب مجبور ہو جائے مثلاً مجبور کی صورت ہے ایک آدمی کو مثلاً سر پہ چوٹ آیا مثلاً احرام کے عالد میں سر پہ چوٹ آیا تو وہاں جو ہے اس کو پٹی کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے ٹانکا ٹانکا لگ گیا تو در ٹانکا لگانے کے لیے تھوڑا سا بال وہاں سے صاف کرنا پڑا ہاں تاکہ وہ زخم صحیح طریقے سے اس کو ٹانکا لگا سکے یا اس کو پٹی کر سکیں تو ایسے مقام پر بال کو ہٹانے میں کوئی حارش نہیں ہے ہاں ویسے نہیں ہٹانا ہے بال صاف نہیں کرنا ہے لیکن ایسے مجبور ہو جائے تو پھر جائز ہے پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں پھر بھی اور پھر دسواں چیز و مینہ تاختہ رات سے لے جالے ڈامنا یعنی سر کا راہ لی لے مردوں کے لیے دونوں نسان نہ کی عورتوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے احرام جب پہنے گا تو سر کو بھی ننگا رہنا ہے کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں پہننا ہے سر پہ کوئی رومال نہیں رہنا ہے احرام کا کوئی کونا جو ہے سر پہ نہیں رہنا ہے سر بالکل ننگا رہنا ہے اس نے تو تاطیت اور راہ سے سر کو ڈامنا لے لے جالے مردوں کے لیے دونن نشانہ کی عورتوں کے لیے عورتیں جو ہیں ان کو تو سر کو ڈاننا واجب ہے کیونکہ وہ پردے میں آ جاتی ہے کہتے ہیں اگر مرد والا واتین اگر کوئی ماں ڈانب لے غتا ڈام لے سر کو ناسن گولے سے ہاں جی بولے سے مثلا سر پہ کوئی ٹوپی گیا دیا احرام کر کوئی کونہ سر پہ رکھ دیا القاہ اس کو ہٹا دیں گے اس سر سے اس لباس کو ٹوپی وغیرہ کو واجبا واجبی طور پر اللفور فوراً فوراً سر سے اس کو ہٹانا ضروری ہے واجب ہے لازمی ہے فوری طور پر اس کو ہٹا دیں گے اور پھر وہ جد طلبیہ اور روز تجدید کریں گے دوبارہ پڑھیں گے طلبیہ ہاں طلبیہ لبِ علام الب کے لا شریک لبِ الحمد و نعمت علقولم اللہ لا شریک لگ اسے تلویہ کہتے ہیں جی اس کو فوراً پڑھیں گے دوبارہ اس تہباباً البتہ تلویہ کے پڑھنے مستحب ہے فوراً تو فوراً اس کو ہٹائیں گے اور تلویہ پڑھیں گے فوراً اور تجدید طور پر مصطفی طور پر تو یہ آپ کا ہوگا جناب علی دسواں ہاں جی دسواں جو ہے مردوں سے مربوط ہے سر کو ڈانپنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے بولے سے ڈانپیں تو فورن وہاں سے لباس ٹوپی جو بھی سر پہ رکھا اس کو ہٹا دیں ہاں جی اگر نہیں ہٹائیں گے تو یقینا جو ہے جان بوجھ کے پہنے رکھیں گے اس پر پھر کافار آئے گا وہ امینا اور بارہ ونگ جو ہے حرام چیزوں میں سے محاذی پر یہ خواتین سے مربوط ہے انتصفرانصاؤ جو با بارہواں چیز یہ, ان یہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان تصفرانصا ان بجو ہن یہاں خواتین اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کے رہنا یہ حکم ہے ہٹا کے رہنا حرام ہے یہ مراد نہیں ہے خواتین کے لیے چہرے سے نقاب کو ہٹا کے رہنا حکم ہے تس لے کے ہٹا کے رکھیں صفر پردے کو ہٹا کے رہنا واضح اور آسکار کرنے کے معنی میں ہاں جی انتسوران نے سالے کے عورتیں پردے کو ہٹا کے جو ہیں نوجوین اپنے چہرے سے ہاں جی یعنی مکمل چہرہ اپنے نہیں چھپنا بھی بعد میں آئے گا مقروحات میں سے نقاب کرنا مخروح مکمل نقاف کرنا ہاں چہرے کا کچھ حصہ ڈان پہ ہاں مثلا جو ہے منہ سے لے کر ناک تنگ دام میں تو وہ اجازت ہے وہ اتنا ہے مکمل چہرے کو ڈامنا شرن جو ہے ارتقاء احرام کی حالت میں وہ جائز نے امینہ اور انہی محرمات میں سے انت سرنسا ایک عورتیں اپنے چہرے کو نکال کے رکھیں ہاں جی انت پردے کو ہٹا کے رکھیں انوجوین اپنے چہروں سے پردے کو ہٹا کے رکھیں یہ حکم ہے ہٹانا نہ حرام نہیں ہٹانا نہ حکم ہے البتہ وہ یجود الجائسا یسد اللہ یہ کہ لگا لٹکا کے رکھیں خیمار اور ناپنی چادر کو الاعن فن ناک تک یعنی ناک سے نیچے تک وہ چادر ڈال کے رکھ سکتے ہاں اس کا بظار لفظ یہ نظر آتا ہے پھر جو سر سے ناک تک کو چھپا کے رکھیں پھر منہ نکال کے رکھیں یہ معنوی بظاہ لفظ سے ایسا سمجھنا تو وہ غلط ہے ہاں چونکہ جو ہے راستہ نظر آنے کے لیے کیونکہ ہم بہت زیادہ ہجوم ہیں راستہ نظر آنے کے لیے آنکھ نہ ظاہر ہو آنکھ پہ نکاب نہ ہو تو راستہ چلنا آسانی ہوگا اور اتنا اتنا اتار چڑھاؤ وہ سارے مسائل اس لیے جو ہے ناک سے نیچے جس طرح یہاں بھی ہاں جی خواتین اسی طرح پردہ کرتی ہیں آنکھ کو نکال کے رکھتے ہیں باقی ناک سے نیچے پورا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں اس طرح یہ بھی یہی فرما رہے ہیں حضد اللہ یہ کی لڑکا کے رکھیں خمار و نہ اپنی چادر کو الا انفینہ ناک تک ناک سے نیچے تک وہ لڑکا اچھا پردہ ڈال کے رکھیں یعنی چہرے کا کچھ ایسا چھپا کے رکھیں تو کوئی حرض نہیں ہے ہمیں پورا چہرہ نہیں چھپانا حکم ہے یہ بھی کہ امتحان کے ممکن اور ایسا امتحان ہے آزمائش ہے مردوں کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں جب حاضر ہے تو اللہ کے خوف میں وہ اپنے نگاہ کو نیچے کتنا نیچے رکھتے ہیں ہاں جی کتنا وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں جس اللہ نے جو اس دور میں آج کل تو کم اس دور میں کہتے ہیں آج کے دنوں میں اور فاض میں بہت زیادہ شکارے آتے تھے بہت زیادہ ہاں ہمارے پالتو گاہیں بیل بکریوں کی طرح اب وہاں اللہ نے ان پر شکاروں کا جو پسندیدہ مش, مشغلہ شکار تھا جنہیں اللہ نے ان پر اس کے حرام میں شکار حرام قرار دے دیا تو کتنی بڑی آزمائش ہے لوگوں کے لیے ہاں یہ سامنے شکار نظر آ رہا ہے ہرن نظر آ رہا ہے ہاتھ بھی اس تک پہنچ رہے لیکن اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے پکڑنا حرام ہے تو اسی طرح یہاں بھی جو ہے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کا مردوں کی آزمائش ہے خواتین کی آزمائش ہے ایمان کی آزمائش ہے کہ چونکہ پہ اللہ کے حضور میں ہیں ہمیشہ حضور میں لیکن کعبے پہ اللہ کی حضوری کا زیادہ احساس ہوتا ہے بندے مومن کو ہاں جی کعبے پہ اللہ کی حضوری کا زیادہ احساس ہوتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کے حضور میں ہونے کے بعد اللہ کے گھر میں ہونے کے بعد بھی آیا انسان مرد جو ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کہاں تو اس کے اندر تغوا ہے ہاں جی اس کو اللہ نے آزمانا ہے عزا نگرامی پل حصہ حکم فرمایا وہ امینا اور انہیں حرام چیزوں میں سے ایک ہاں جی بارہواں نمبر مدان میں تجلیل المحرم جو شاید احرام میں ہے اس کا خود کو سایہ کرنا جیسے چھتری وغیرہ کا استعمال کرنا سایہ کرنا ہاں جی ہے کب وہ تو آئی ہون جب وہ طواف کر رہا ہو ہاں جی میزا نے کعبے کے ارد گرد طواف کر رہا ہو تو پھر اس کو سایہ کرنا جائز نہیں یعنی چھتری وغیرہ اٹھانا جائز نہیں ہے یہ حکمرت اور رت دونوں قلعے ہے یعنی جب آپ طواف کر رہے ہیں تو سایہ کرنا جائز نہیں۔ باقی آپ میدان عرفات جا رہے ہیں مینا جا رہے ہیں ہاں جی باقی راستے میں ہیں وہاں بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی حرج نہیں صرف طواف کے دوران جو ہے آپ نے ہاں جی خود کو سایہ نہیں کرنا ہے طواف کے دوران چھتری استعمال نہیں کرنے ثواف کے دوران جب آپ احرام میں ہو ہاں احرام میں ہو تو جائز نہیں ہے مثلاً مطلب دوسرے دنوں میں جاب احرام میں نہیں ویسے نفلی طواف کرنے کے لیے آپ جائیں تو وہاں حرش نہیں ہے نفلی طواف کے لیے لیکن جب آپ احرام میں ہو عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں اور احرام میں ہو تو وہاں پر جو ہے چھتری کا استعمال جائز نہیں ہے طواف کے دوران والا باشیں آپ حرماتے کوئی حرش نہیں ہے سایہ کرنا یعنی چتری وارہ کا استعمال کرنا ہے غیر طوافی طواف کے علاوہ باقی آپ راستہ چلتے ہوئے مینا میں آرفات میں جہاں گرمی ہو جائے وہاں آپ دھوپ سے بچانے کے لیے چھتری استعمال کر سکتے ہیں خود کو سایہ کر سکتے ہیں ہم جو ہے طواف کے دوران نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی طواف کے دوران پھر ہم لوگ مینار جاتے ہوئے ہم لوگ ون گڑی میں جا سکتے ہیں بند گڑی میں جا سکتے ہیں لیکن حالت تاشہ کا یہ ہے چول و مینار جاتے ہوئے راستے میں بند گاڑی میں یہ لوگ نہیں جاتے یہ لوگ ہاں جی ٹرک جیسا کھلے جی گاڑی میں جس کا چھت نہ ہو اس میں جاتے ہیں کیونکہ ان کا ملکن احرام کی حالت میں سایہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن ہمارے لیے یہ قوم نہیں ہے ہمارے لیے صرف احرام کی حالت طواف کے احرام میں ہو اور طواف کرو حج یا عمرہ کا ہے تو ادھر ہے جو ہے سایہ کرنا جائز نہیں ہمارے لیے ومین اور انہیں معلومات میں سے ایک ہیں ہے قلم الزارِ ناخن کارنا احرام میں جواب ہے اب ہم نے احرام نہیں ہوتا ناخن کارنا جائش نے ہے ومینا قط اور لاش جار اور انہیں حرام چیزوں میں سے ایک قط کاٹنا درختوں, کا درختوں کا درختوں کا کارنا احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے قلحشی گھاس وغیرہ اکھاڑنا کاٹنا توڑنا یہ بھی جائش نہیں ہے ہاں قدرتی طور پر نکلا ہوا اور خودرو جو ہے وہ درخت ہے ان کا جو ہے کاٹنا شاخ کاٹنا کوئی بھی چیز کاٹنا اور اس طرح قدرتی طور پر نکلے ہوئی گاس وغیرہ کو کاٹنا توڑنا جائز نہیں ہے اِل اصلاح فرما رہے ہیں معذرا مگر وہ درا وہ،, وہ گاس جو لوگوں نے بویا ہے زراعت کی ہیں جیسے مثلا پیاس ہیں یا دوسرے جو پودن دھنیا وغیرہ ہیں اس،, اس طرح جو ہے پالک ایسی جو پھل سبزی جات جو کھانے میں استعمال ہوتی ہے وہ لوگوں نے اس کو بویا ہے اس کو اکاڑنے میں ہرش نہیں ہے اس کو وہاں سے اکھاڑ کے لا کے استعمال کرنے میں ہرش نہیں ہے کھیت وغیرہ سے جہاں سے بھی لیکن جو جو قدرتی گاس وغیرہ نکلا ہوا ہے قدرتی درخت وغیرہ ہے ان کی شاخوں کو نہیں توڑنا ہے اس گاز کو نہیں اکھاڑنا ہے ہاں جی البتہ آگے آ رہے ہیں پھل جو ہے اتارنا چاہیں اسی درخت سے, درخ سے پھل اتارتے ہوئے کوئی چھوٹی سی شاخ ٹوٹ گئی تو اس پر آپ کو کچھ ہی نہیں ہے لیکن جو قدرتی گا ہاں جی وغیرہ ہے اور اسی طرح قدرتی گاس وغیرہ جو نکلا ہوا ہوتا ہے خسن میزان عرق میں مینا میں ان جگہوں پر بہت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ ان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے پھر فرماتے ہیں بھائی جو جائش قال ال ظہر ایک ذخیر نام یہ گاس ہے کہتے ہیں اس کو یہ خوشبو بھی ہے اس کو لوگ مسواک کے طور پر استعمال کرتے ہیں عرب اس کے جو خوشبو بھی مسواک دو بھی استعمال کرتے ہیں جائز سے قلا و خار نام اسخر نامے کا اس کا جیسے مسواک وغیرہ استعمال کرنے کے لیے ول اش جارل مسمرات ہم نے بیان فرمایا اور پھلدار درخ ہاں جی پھلدار درخت کے اگر جو ہے یقیناً جو, جو, جو, جو, جو, جو, جو ہے ہم نے بویا ہوا درخت ہے شیب وغیرہ مصن ان کی کوئی شاخ آپ نے توڑا یا پھل پھل اتارتے ہوئے کوئی شاک گیا تو کوئی حرج نہیں ول آسمان اور اس طرح خود پھل اتارنے میں بھی کوئی حرج نہیں پھل آپ اتار سکتے ہیں اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے ہاں جی تو یہ مجموعی طور پر جانے میں وہ چودان چیزیں ہیں جو حاجی کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے احرام کے حالت میں اگر انہوں نے احرام کے حالت میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو ابھی بعد میں آ رہے ہیں تفصیل سے ان پر کیا کیا کافرا ہے درخت توڑیں تو کیا کفارہ ہے جانور ذبح کریں تو کیا کفارہ ہے ہاں دوسرے جو ہے محرمات چودہ چیزوں میں سے جس کا بھی ارتقاب کریں اس پر کیا کیا فرا ہے وہ ابھی بعد میں تفصیل سے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے